الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله نور فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے جو مجھ پر دس بار درود پاک بھیجے اللہ تعالی اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے جو مجھ پر سو بار دودھ پاک بھیجے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ بندہ نفاق اور دوزک کی آگ سے بری ہے آزاد ہے اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا المعجم اوسط حدیث نمبر سات ہے سب دو سے بڑھ کر دعا آ دو سلام ہے سب دو آڑے کرے دو آدھور دو سلام کہ دف کر کرے تاحے ہر ایک بلا دھور دو سلام سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولا علی و وبارک وسلم مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی چینل کے ناظرات جامع المدینہ للبنات کے معلمات و مدرسات و طالبات دار المدینہ للبنات کی معلمات و مدریسات باطنی امراض اور اس کا علاج اللہ کرے ہمیں معلوم ہو جائے کہ باطنی امراض کیا کیا ہیں ان کا علاج کیا ہے پچھلے سلسلے میں حرس کسے کہتے ہیں اس کی تعریف وغیرہ عرض کی گئی تھی کہ کسی چیز سے جینا بھرنا ہمیشہ زیادتی کی خواہش ہونا یہ حرس ہے اور جس کو حرف اس کو حریث کہتے ہیں تو ہرس کی تعریف وغیرہ ارض کی گئی تھی آج میں انشاءاللہ شاء اللہ عز و جل عرص کرنے کی کوشش کروں گا ہرس کی قسمیں پچھلی بار ارض کی گئی تھیں ہرس اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے مباہ بھی ہوتی ہے تو اچھی حرص جو ہے نیکیوں کی ہرس کیسے پیدا کی جائے اس تعلق سے کچھ مدنی پھل پیش کروں گا اللہ کرے کہ توجہ کے ساتھ سننا نصیب ہو جائے جو ہرس اچھی ہے وہ کون سی ہے نیکیوں کی ہرس جو بری ہرس ہے وہ کیا ہے گناہوں کی ہرس جو ہرس مباح ہے نہ گنا نہ ثواب کرنا نہ کرنا برابر اگر اس میں اچھی نیت کی جائے تو اچھی نیت کے بنا پر مباح عمل جو ہے وہ کارے ثواب ہو جاتا ہے کھانا کھانا مباح اگر عبادت پر قوت حاصل کرنے کے نیت سے کھایا جائے گا ان شاء اللہ یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا نیکیوں کی خرص اچھی ہے نماز روزہ حجذک صدقہ خیرات تلاوہ ذکر اللہ درود و پاک حصول علم دین سلا رحمی خیر خائے نیکی کی دعوت اور اسلامی بہنوں کے آٹھ مدنی کام اسلامی بہنیں آٹھ مدنی کام کرتی ہیں اسلامی بہنوں کے با پردہ اجتماع میں شرکت کرنا خوب علم حاصل کرنا خوب علم سکھانا انفادی کوشش کرنا اجتماعی کوشش کرنا یہ اچھی جو اچھے کام ہیں عبادات ہیں اس کی ہرس اچھی ہے اور گناہوں کی ہرس زائر کی بری ہے. گناہوں کی حرص سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے پہلے تو معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سے افعال اور اعمال جو ہیں وہ گناہ ہیں جب جبھی تو ظاہر اس سے پتا چل... اس پتا چلے گا تو جان چھٹے گی نا اس سے اب جو گناہ برے چینل دیکھتے رہتے ہیں نیٹ کا کیبل کا غلط استعمال کرتے ہیں ظاہر کے ہی تو گنا نمازیں قزا کرتے رہتے ہیں استخفر اللہ فرض نمازیں چھوڑ دینا گالی دینا توہمر لگانا بدگمانی غیبہ چغلی لوگوں کے ایب جانے کی جستجو لوگوں کے عیب اچھالنا جھوٹ بولنا جھوٹے وعدے کرنا کسی کا مال ناحق کھانا خون بہانا بلا اجازت شرعی کسی کو تکلیف دینا یہ گناہ ہے کر سوا لینا یہ بھی گناہ ہے کسی کی چیز آریتن عارضی طور پر لے کر واپس نہ کرنا یہ بھی گنا ہے مسلمانوں کو برے ناموں سے پکارنا یہ بھی گناہ ہے شراب پینا جوا کھیلنا چوری کرنا بدکاری فلمیں ڈرامے گانے باجے سود اور رشوت کا لین دین ماں باپ کی نافرمانی ماں باپ کو ایزا دینا امانت میں خیانت کرنا بدنی کرنا عورتوں کا مردوں کی مشابہت کرنا بے پردگی غرور تکبر حسد ریا کاری بگز کینا غیر شرعی غصہ حب جا بخل خود پسندی یہ گنا ہے اللہ تعالی ہمیں گناوں سے بچائے آئیے دعا کرتے ہیں نفس و شیتان ہو گئے غالب ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب نیم جا کر دیا گنا مرض عیشیا سے دے شفا یارب آمین گناہوں کی ہرس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے پہلے گناوں کی پہچان پھر اس کے نقصانات اگر معلوم کیا جائیں گے تو گناہوں کی ہرس گناہوں کی لت جو پڑ جاتی ہے اس سے جان چھڑانا آسان ہو جائے گا تو گناہوں کی شناخت اور پہچان کیسے حاصل کی جائے اس کی سزائیں کیسے معلوم ہوں تاکہ ان سے نفرت ہو اس کے لئے میں چند کتابوں کے نام ارض کرتا ہوں چاہے تو اس کو لکھ لیں امیر علیہ سنت فرماتے ہیں لکھا کام آتا ہے اور علم کو لکھ کر قائد کر لینا چاہیے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب بہت ہی زبردست کتاب ہے اور اس میں تو بہت سارے فرض علوم ہیں غیبت کی تباہ کاریاں وہ کتاب جس میں مثالیں غیبت کی امیر علیہ سنت نے لکھی بہت عظیم کتاب برے خاتمے کے اسباب امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے پر اثرار بھکاری گانے بازی کی ہول ناکیاں یہ پڑھیں گے تو آج عام ہے گانے باجے اس کا گنا عام ہو گیا اس تک جہالت کی وجہ سے اسی کو گنا بھی نہیں سمجھتا اس لیے آگاہی حاصل ہوگی غصے کا علاج یہ رسالہ پڑا جائے گا تو پتا چلے گا غصے کی تباہ کاریاں کیا کیا ہیں اس کے علاج بھی لکھے ہوئے تو انشاءاللہ اس گنا سے نفرت حاصل ہوگی اور جان چھوڑانا آسان ہو جائے گا کالے بچو یہ رسالہ بالخصوص اسلامی بھائیوں کے لیے اب اسلامی بہنیں اس کو پڑھیں اس کا کیا فائدہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے اس رسالے کا استعمال گھر کے جو محرم میں ان کو داڑھی رکھوانی ہے کالے بچھو رسالہ گھر میں چپکے سے ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں گھر کے محارم آ کر بیٹھتے ہیں تو انشاءاللہ وہ رسالہ پڑھیں گے تو چہرے پر داڑھی سجا لیں گے خودکشی کا علاج یہ رسالہ خودکشی کا جو گنا ہے اس کے بارے میں پہچان کرائے گا اور معلومات دے گا پردے کے بارے میں سوال جواب بے پردگی عام ہے اس کے بارے میں تو صحیح بات ہے کہ یہ کتاب انسائکلوپیڈیا پردے کے بارے میں پردے کے بارے میں اردو زبان میں ایسی کتاب شاید نہ لکھی گئی ہے جیسی امیر علیہ سنت نے لکھی اور یہ تو تمام معلمات کو پڑھنی چاہیے تمام نازیرات کو پڑھنی چاہیے تمام مدرسات کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے اتنا پڑھنا چاہیے کہ اس کو گھول کے پی لیں طالبات کو بھی پڑھنی چاہیے کس کس سے پردہ کرنا ہے پردہ کہتے کسے جب گھر سے نکلنا ہو تو کیا, کیا پردہ کس کس انداز سے کرنا ہے گانے بازے کے پینتیس کفری خزانے کے انبار کفن چوروں کے انکشافات یہ رسالہ تو ایسا ہے کہ کسی بے نمازی کو دیں گے نمازی بنا دے گا انشاءاللہ ظلم کا انجام ظلم ہوتا کیا ہمیں پتا ہی نہیں جبھی گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے ظلم ہو جاتا ہے چندے کے بارے میں سوال جواب اب چندہ تو جمع کرنا ہے اظہار اپنے جامعہ چلانے مدارس چلانے دعوت اسلامی کے تحت دو ہزار سے زیادہ مدنی منع اور مدنی منوں کے مدارس چل رہے ہیں حفظ و ناظرہ کے الحمد للہ جل آپ کی دعوت اسلامی نے تقریباً مدنی منیا اور مدنی مننے ملا کر ستر ہزار کو قرآن پاک حفظ کروایا ہے جی ستر ہزار جن مدنی منوں اور مدنی منیہ نے ناظرہ قرآن پاک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پڑا ان کی تعداد تقریباً دو لاکھ ہے دو لاکھ الحمد للہ عالمہ بن رہی ہیں اسلامی بہنیں اسلامی بھائی عالم بن رہے ہیں متخصص بن رہے ہیں مفتی بن رہے ہیں تو ظاہر کے ان کاموں کے لیے مدنی عطیہ تو جمع کر رہے ہیں مگر مدنی عطیہ جمع کرنے ہیں تو اس کے بارے میں علم بھی سیکھنا چاہیے اس کے لئے چندے کے بارے میں سوال جواب زخمی صاحب چار سنسنی خیز خواب ریاکاری حسد بدگمانی تکبر نیکیوں کی جزائیں گناہوں کی سزائیں جنت کی دو چابیاں قبر میں کام آنے والا کام قبر میں کام آنے والا دوست جہنم کے خطرات جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد اول جلد دوم، جنت میں لے جانے والے اعمال اور اسلامی بہنوں کے لیے فیضان امہات المکمین فیضان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، باطنی بیماریوں کی معلومات جنتی زیور احیاء الوم بہت کتابیں تو یہ چند کتابیں رسالے بتائے گئے اس کو پڑھنے سے گناہوں کی ہرس سے جان چھوٹ جائے گی ان شاء اللہ عز و جل. اب نیکیوں کی حرص کیسے پیدا کی جائے نیکیوں کی حرص پیدا کرنے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کی نازیرات جامعت المدینہ للبنات کی معلمات و مدرسات و نازیمات و طالبات اور دارالمدینہ للبنات کی معلمات و, و طالبات نیکیوں کی شرص پیدا کرنے کے لیے نیکیوں کے فضائل کا مطالعہ کیا جائے نیکیوں کی شرص پیدا کرنے کے لیے بزرگان دین کے شوق عبادت کی حکایات پڑی جائیں نیکیوں پر استقامت کے لیے اچھی صحبت اختیار کی جائے نیکیوں کا شوق بڑھانے کے لیے نیکیوں کی شرف بڑھانے کے لیے پہلے پیدا کرنے کے لیے پھر بڑھانے کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا احیاء الوم جلد پانچ اس کا مطالعہ کریں عبادت گزار خواتین کا اس میں ذکر ہے وہ بالخصوص پڑھیں اور اس طرح فیضان اماۃ المؤمنین یہ پڑھیں امہات المؤمنین کس طرح عبادت کرتی تھیں روزے رکھتی تھیں صدقہ و خیرات کرتی تھیں سخاوت کرتی تھیں اور جنتی زیور یہ کتاب عبد المصطفیٰ آزمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ پڑھیں اور شان خاتون جنت یہ کتاب پڑھیں فیضان عائشہ نیکا پڑھیں انشاءاللہ اللہ اس سے نیکیوں کی ہرس پیدا ہوگی اور نیکی جو ہے جنت کی طرف لے کر جاتی ہے سبحان اللہ اس طرح نیکیوں کی ہرس بڑھائی جائے فرائض کے ساتھ ساتھ واجبات کے ساتھ ساتھ مستحب جو کام ہے اس پر بھی عمل کیا جائے فضائل و واجبات کے ساتھ ساتھ سنن و مستحبات پر بھی عمل کیا جائے فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزے بھی رکھے جائیں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں بھی پڑی جائیں شراخ چاشت طوا بھی تہجد بھی پڑی جائے مشقت بہت ہوتی ہے نیکیوں میں تو ثواب کی طرف نظر رکھی جائے اور یاد رکھیے جو عمل جتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے نیکیوں کے پلڑے میں اتنا زیادہ وزن دار ہوگا اور سبحان اللہ افضل عبادت وہ ہے جس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے جس عبادت میں مشقت زیادہ خرچ زیادہ ثواب اور فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے اور ویسے بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں کہ اس میں اتنی مشقت ہوتی بھی نہیں مثال کے طور پر اچھی اچھی نیتیں ثواب بڑھانے کے نسخے میرے لسنت کا رسالہ پڑھیں بہتر مدنی گلدستے اس کے اندر ہیں تو آپ وہ نیکیاں آسان لگیں گے اللہ کی رحمت سے اسی طرح ہر جائز کام سے پہلے اگر بسم اللہ پڑے اس میں کیا مشقت ہے ذکر اللہ میں کیا مشقت ہے تلاوت پھر درود پاک پڑنا چلتے پھرتے درودے پاک پڑتی رہیں انشاءاللہ اللہ برکت ہی برکت ہے توبہ استغفار کتنی بڑی عبادت ہے کتنا ثواب کا کام ہے کتنی آسان نے ہے اسی طرح اذان کے بعد کی دعا وضو کے شروع میں بسم اللہ الحمد پڑھ لیں وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لیں باوضو رہنا با سونا نماز سے پہلے مسواک کرنا اسلامی بہنوں کے لیے مسواک سنت عشا صدیقہ ہے اللہ تعالی عنہ اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں سے ملیں تو سلام میں پہل کریں آسان نے کیے گرم جوشی سے ملاقات کریں آسان نے کیے دعا کریں نیکی کی دعوت دیں صالحین کا ذکر کرنا آسان نیکی ہے اشار کریں یہ بھی آسان نیکی ہے خاموش رہیں آخرت کی فکر کریں قبر و حشر کے بارے میں سوچتی رہیں یہ بھی آسان نیکی ہے کسی اسلامی بہن سے ملاقات ہوئی اس سے گرم جوشی سے ملاقات کی اسے خوش کرنے والی جو جائز بات ہو اس میں اس کا دل خوش کیا سبحان اللہ کتنی آسان نے قبلہ رخ بیٹھنے میں کون سی مشکل ہوتی آسان نے کیے بیٹھنا ہی نا قبلا رخ بیٹھنے سے بینائی بھی تیز ہوتی مریض کی یادت کرنا حاجت روائی کرنا جائز سفارش کرنا جھگڑے سے بچنا تعزیت کرنا رشتے دار پر صدقہ کرنا یتیم کے سر پر شبق سے ہاتھ پھیرنا ہے بتائیں اس کے اندر کیا مشکل ہے کتنی آسان نے کی زمزم شریف پینا کتنی آسان نہیں کی ہے مصیبت چھپانا دشواری تو ہے مگر اتنی دشواری بھی نہیں ہے شکر ادا کرنا دیکھیں کھانے کے بعد اگر کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح ہیں الحمد للہ کھانے کے بعد اپنے والدین کو محبت بری نظر سے دیکھیں تو سبحان اللہ مقبول حج کا سوا ملتا ہے اب اس کے اندر مشقت کون سی نیک اجتماعات میں شرکت کریں اس میں کون سی مشقت ہے نیکیوں کی ہرس پیدا کرنی ہے یہ اچھی ہرس ہے کس طرح پیدا ہوگی نیکیوں کے فضائل نیکوں کی صحبت اور نیک لوگوں کو آئیڈیل بنایا جائے اسلامی بہنوں کی آئیڈیل کون ہونی چاہیے خاتون جنت ہونی چاہیے اسلامی بہنوں کے لیے آئیڈیل کون ہونی چاہیے محت المکمین ان کے بارے میں پڑھیں اور پھر ان کو فالو کریں جب ان کا ذوق عبادت آپ پڑھیں گی انشاءاللہ اللہ عبادت کا ذوق پیدا ہوگا نیکیوں کی ہیس پیدا ہوگی دیکھیں ہماری میزان سیداتنہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی نا سخت گرمی میں بھی نفل روزہ رکھا کرتی تھی سخت گرمی میں بھی بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا اس کے بعد آپ کی ساری زندگی روزوں سے گزری دیکھیے یہ بات میں نے آپ کو بتائی تو نفل روزوں کی ہرس پیدا ہوگی شوق پیدا ہوگا ہماری امی جان سعیدات عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا تحجد کی پابند تھی فضان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کتاب میں لکھا ہے آپ روزانہ بلا ناغا نماز تحجد پڑا کرتی تھیں روزانہ اور کاش ہمیں بھی تحجد نصیب ہو جائے ہم بھی نیکیوں کے حریص ہو جائیں یاد رکھیے وہ خوش نصیب جو تحجد پڑھتے ہیں بے حساب بخشے جائیں گے میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تمام لوگ ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے پھر منادی یعنی ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے بس وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ تعداد میں بہت کم ہوں گے اور بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے پھر تمام لوگوں کو حساب دینے کا حکم ہوگا تعجب پڑھنے والے بلا حساب بخشے جائیں گے ہماری امی جان امیجان سعیداتون عشستی رضی اللہ تعالی عنہا چاشت کی آٹھ رکعتیں پڑھا کرتی تھیں جب سورج طلوع ہو جائے اور طلوع ہونے کے بیس منٹ گزرنے کے بعد بیس پچیس منٹ کے بعد دو نفل پڑھ لیں یہ شراک ادا ہو گئی اس کے بعد دو نفل پڑھ لیں چاش کی نماز بھی ادا ہو گئی اور مدی پر بھی عمل ہو گیا اسلامی بہنوں کو تریسٹھ مدی پر عمل کرنا ہے اور امیر سنت کے دیے ہوئے مدنی انعامات پر تو اسلامی بھائیوں کو بھی عمل کرنا ہے اسلامی بہنوں کو بھی عمل کرنا ہے تو معلمات کو بھی عمل کرنا ہے تو طالبات کو بھی عمل کرنا ہے نازمات کو بھی عمل کرنا ہے امیر سنت اپنے متعلقین کو نیک بنانا چاہتے ہیں نیکیوں کے حریث بنانا چاہتے ہیں آپ کی نیکیوں کی حرض دیکھیں سارا سال روزہ رکھتے ہیں آپ کی نیکیوں کی حرض دیکھیں بارہ سو سے زیادہ مدری مذاکرے ہو گئے آپ کی نیکیوں کی ہرس دیکھیے کتابیں لکھتے اور اس کے پیسے نہیں لیتے کتنے رسالے لکھے نیکی کی دعوت دیتے رہتے ہیں یا آپ کی نیکیوں کی ہرس ہے ان کے صدقے اللہ ہمیں بھی نیکیوں کی ہرس نصیب فرما دے ہمارے میزان رضی اللہ تعالی عنہا سیدات صدیقہ طیبہ طاہرہ مجتہدہ مفتیہ عالمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چاشت کی آٹھ رکتیں پڑھتی تھیں پھر فرماتی میرے ماں باپ بھی اٹھا دیے جائیں تو میں یہ رکتیں نہ چھوڑوں اللہ اکبر ہم تو نیکیاں کرتے ہیں پھر غافل ہو جاتے ہیں وہ ایک آدھ دن جوش چڑھتا ہے تو شراک چاہ شروع ہو جاتی پھر غفلت ہو جاتی جوش چڑھتا ہے تو تہجد شروع ہوتی پھر غفلت شروع ہو جاتی جوش چڑھتا ہے اوابین شروع ہوتی پھر غفلت ہو جاتی سستی ہو جاتی حضرت سیداتنا تنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ مشتحدہ مفتیا جہاں مفتیہ, جی ہاں مفتیہ تھیں بڑے بڑے صحابہ کرام جب کسی مسئلے میں الجھ جاتے حل نہ کر پاتے تو حبیبہ حبیب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ مسئلہ حل کیا کرتی تھیں مجتہدہ تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا تو کیا فرما رہی ہیں کہ اگر مجھے اشراق کے وقت خبر ملے کہ والدین زندہ ہو کر آ گئے تو میں ان کی ملاقات کے لیے یہ نفل نماز نہ چھوڑوں گی پہلے نفل نماز پڑھوں گی پھر والدین کی قدم وسی کروں گی اللہ اکبر نماز سے کیسی محبت ہے کیسی محبت ہے حضرت سید خاتون جنت فاطمہ تو زہرا ردی اللہ تعالی آقا کی شہزادی ان کی عبادت کا حال پڑھیں تو اس سے بھی نیکیوں کی ہرس پیدا ہوگی جیسے دیکھیں آپ کی نماز کا کیا علم تھا کہ آپ گھر کے اندر اپنے مسجد بیت بنائی ہوئی تھی یاد رکھیے گھر کے اندر مسجد بیت بنانا مستحب ہے گھر کے اندر ایک نماز کے لیے عبادت کے لیے جگہ اور اگر اس کو تھوڑا سا اونچا بنائے تو یہ بہتر ہے اور اسی میں اسلامی بہنیں احتکاب بھی کریں گی اور اللہ کی نیک بندیاں کرتی ہیں احتکاب خاتون جنت سعیداتون فاطمہ تزہار تعلنہ مسجد بیت میں رات بھر نماز میں مشغول رہتی تھی اللہ اکبر یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا تھا اتنی عبادت گزار تھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے تو پیدا کیا ہے وما خلق تل جن سا لار ہم نے اور آدمیوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کوئی موبائل پر لگا ہوا ہے کوئی نیٹ پہ لگا ہوا ہے کوئی دوستیوں یاروں میں لگا ہوا ہے کسی کو فیشن میں فرصت نہیں کسی کو کھانے کی ہرس کسی کو مال جمع کرنے کی ہرس کسی کو فیشن کی ہرس کسی کو نت نئے بیڈ شیٹ کی ہرس ہوگی کارپیٹ کی ہرس ہوگی نئے نئے صوفا سیٹ کی ہرس ہوگی سونے چاندی کے زیورات کی ہرس ہوگی اللہ اکبر کاش نیکیوں کی ہرس ہو جائے ہم نیکیوں کے خدی سو جائیں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر عبادت میں مشغول رہتی تھی بیماری کے باوجود سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں ایک مرتبہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خاتون جنت کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے دیکھا حضرات حسنین کریمین شہیدین جلیلین کنر نی رضی اللہ تعالی نما سو رہے ہیں خاتون جنت ان کو پنکھا جھل رہی ہیں اور زبان سے کلام الہی کی تلاوت جاری ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی ان دیکھ کر مجھ پر رقت تاریخ ہو گئی لاہر اب وہ اسلام بہنیں جو بہانے لگاتی ہیں کہ گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں کپڑے صاف نہیں رہتے کیسے نماز پڑھیں تلاوت کیسے کریں دیکھیں خاتون جنت بچوں کی پرورش بھی کر رہی ہیں بچوں کی دیکھ بھال بھی کر رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تلاوت بھی کر رہی ہیں سبحان اللہ تو نیکیوں کی ہرس پیدا کرنے کے لیے جو عبادت گزار خواتین ہیں ان کے حالات پڑے جائیں تو اس سے نیکیوں کی ہرس پیدا ہوگی جب بیٹھ کر تیری میری کرنی ہے اجتماع میں گئی اور دیکھنا ہے کہ کس نے قیمتی لباس پہنا ہوا ہے تو کاش میں بھی ایسا قیمتی لباس پہنوں فلاں نے اتنا قیمتی جوتا حاصل کیا ہوا اتنی قیمتی چپل پہنی ہوئی میں بھی قیمتی چپل لوں گی فلاں نے اتنے قیمتی زیورات پہن رکھے میں بھی اس طرح کے قیمتی زیورات کا مطالبہ کروں گی گھر جا کر نہیں کیوں کہ ہرس کیوں نہیں ہوتی تو نیکوں کے پاس بیٹھے نا جو نیکیوں کے ہریس ہیں ان کی صحبت میں بیٹھے اسلامی بہنیں آٹھ مدنی کام کریں جامع المدینہ البنات کی طالبات آٹھ مدنی کاموں میں عملا حصہ لیں امیر علیہ سنت کی شاہزادی مدنی کاموں میں حصہ لیتی ہیں الحمدللہ عالمی مجلس سے مشاورت جو اسلامی بہنوں کے مدنی کام کے لیے بنائی گئی ہے الحمدللہ دنیا بھر کے مدنی کاموں میں حصہ لیتی ہیں اور ان کی ترغیبات اور کارکردگیوں کے سلسلے ان کے چلتے رہتے ہیں تو جب نیک لوگوں کے واقعات پڑے جائیں گے نیکیوں کے جو حریث ہیں ان کے حالات زندگی پڑے جائیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ عز و جل نیکیوں کی ہرس پیدا ہوگی یہ نیکیوں کی ہرس پیدا کرنے کا طریقہ ہے دیکھیے خاتون جنت رضی اللہ تعالی نہ کہ جب رخصتی ہوئی مولا مشکل کشا کے گھر آپ پہنچیں رات کا اندھیرا ہوا اب رونے لگیں بولا مشکل کشا کر رم اللہ تعالی وجہ الکریم نے رونے کی وجہ پوچھی کہنے لگی میں سوچ رہی ہوں میری جب عمر پوری ہو جائے گی مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا آج میرا عزت و فخر کے ساتھ بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانی دے آج رات ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے اور پھر ملا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وضاحہ الکریم اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کی پہلی رات عبادت میں گزاری اللہ اکبر اللہ اکبر عبادت میں گزرے میری زند گانی کرم یا کرم یا کرم یا کرم یا الہی, ہی نیکوں کی ہرس پیدا کرنی ہے تلاوت کی حرس پیدا کرنی ہے تو اللہ کے نیک بندیوں کے حالات و واقعات پڑھیں میں نے آپ کو کتابیں بتائیں فیضان عشث لکھا پڑھیں شانِ خاتونِ جنت کتاب پڑھیں فیضان امہات المؤمنین کتاب پڑھیں جنتی زیور کتاب پڑھیں زیور کی ہرس اسلامی بہنوں کو بہت ہوتی ہے جنتی زیور پڑھیں نا جنتی زیور کیسے ملے گا احیاء العلوم کی پانچویں جلد اس میں جو عبادت گزار خواتین کے واقعات لکھے وہ پڑھیں نا انشاءاللہ اللہ نیکیوں کی حرص تلاوت کی حرص عبادت کی حرص پیدا ہو جائے گی مولا مشکل کشا کر رم اللہ تعالی وضاح الکریم فرماتے خاتون جنت کھانا پکاتی تو قرآن پاک کی تلاوت جاری رہا کرتی تھی اللہ اکبر جب نماز کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے سیدہ کے مکان سے گزرتے گھر سے چکی چلنے کی آواز آتی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کے لیے دعا فرماتے یا ارحم الراحمین فاطمہ کو ریاضت و کناد کی جزائے خیر عطا فرما اسے حالت فقر میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما خاتون جنت شام سے صبح تک عبادت کرتی اور پھر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرتی اور امت آقا کی امت کے لیے دعائیں کرتی اللہ اکبر اللہ کرے ہم بھی نیکیوں کے حریث ہو جائیں جامعت المدینہ کی معلمات و نازیمات و طالبات دارالمدینہ للبنات کی معلمات و طالبات نیکیوں کی ہرس کاش ہمیں نصیب ہو جائے حضرت سیداتنا معاذہ عدویہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ العلوم کی پانچویں جلد جو مکتبہ المدینہ نے شائع کی اس سے عرض کر رہا ہوں دن کے وقت فرماتی یہ میری موت کا دن ہے حتیٰ کہ شام تک کھانا نہ کھاتی رات ہوتی تو فرماتی یہ میری موت کی رات ہے صبح تک نماز میں مشغول رہتی سعیداتمہ رابیہ بسریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادت کرتی مکان کے کونے میں ساری رات عبادت کرتی اور پھر اس عبادت کے شکرانے میں اگلے دن کا روزہ رکھ لیتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر حلیت الاولیاء اللہ والوں کی باتیں پانچ جلدیں اس کی شائع ہو چکی ہیں اس میں بھی الحمد صحابہ صحابیات تابعی بزرگ اور جو تابعیات ہیں ان کے واقعات لکھے ہمیں اس میں بھی پڑیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ عز و جل عبادت کا ذوق شوق نصیب ہوگا تو اللہ کرے کہ گناہوں کی شرص ہم سے دور ہو جائے گناہوں کا سلسلہ ختم ہو جائے اور جو شرس مباح ہے یکسائیں اس میں ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنا نصیب ہو جائے اور جو نیکیوں کی ہیر سے جو اچھی ہیر سے اللہ کرے وہ ہمیں نصیب ہو جائے اور ہم نیکیوں کے حریث ہو جائیں کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے کوئی نہیں بھروسہ بھائی زندگی کا اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی ملی ہوئی ہے خوب مدنی کام کریں اسلامی بہنوں کو دعوت اسلامی ملی ہوئی ہے خوب مدنی کام کریں آٹھ مدنی کام کریں خوب دھوئے مچائیں انشاءاللہ یہاں بھی خیر وہاں بھی خیر حضرت سیدنا ابوبک صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں نیکی کی دعوت دو تمہاری زندگی خیریت سے گزرے گی جو مدنی کام کرے گا نیکی کی دعوت دے گا انشاءاللہ عزوجل اللہ اس کی زندگی خیریت سے گزرے گی اللہ تعالیٰ ہمیں نفل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے نفلی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں نیکوں کے صدقے میں نیک بنائے بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ کرم یا الہی کرم یا الاہی کرم یا الہی کرم یامین یا بجاین صلی اللہ علیہ وسلم